الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وزرياته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله مولانا العلي العظيم حزرات علماء اكرام گرامی قدر حاضرین بھائیوں اور بزرگوں آج 26 جنوری یوم جمہوریہ کے موقع پر آپ کے شہر وشارم میں یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے اور ہم لوگ گویا کے جمہوریت کا جشن منا رہے ہیں لیکن ہمارے سامنے جو جمہوری نظام آیا ہے ہم میں سے زیادہ تر لوگ اس نظام کے پیچھے جو قربانیاں دی گئی ہیں ان سے ناواقف ہیں ہمیں یہ آزادی پھولوں کے گلدستوں کی شکل میں ملی ہے لیکن یہ آزادی بہت عظیم قربانیوں کے بعد حاصل ہوئی ہے اگر ہمیں وہ قربانیاں معلوم ہوں تو ہمیں اس آزادی اور جمہوریت کی قدر زیادہ ہو اور اگر ان قربانیوں کو فراموش کر دیا جائے بھلا دیا جائے ناقدری کی جائے تو آزادی اور جمہوریت کا صحیح ادراک ہم نہیں کر سکتے ہیں اس لیے جمیعت علماء کی طرف سے یہ ہدایات دی جاتی ہیں کہ مقامی یونٹیں ایسے پروگرام منعقد کریں جن میں اپنے بزرگوں کی قربانیوں کا ذکر ہو تاکہ نئی نسل ان سے واقف ہو اور جمعیت الماء کی جو ایک فکر ہے ایک نظریہ ہے ایک آئیڈیالوجی ہے یہ لوگوں کے سامنے آئے اور ہم پورے شرح صدر اور بصیرت کے ساتھ اس ملک کی ترقی میں حصے دار بنے اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنائے اور ہر طرح کی بد امنیوں سے ناانصافیوں سے ہر سطح پر محفوظ رکھے ہمارا یہ ملک ایسا گلدستہ ہے جس میں مختلف طبقات مختلف مذاہب مختلف نسلوں اور مختلف زبانوں کے بولنے والے لوگ رہتے ہیں اور اتنا زیادہ فرق ہے یہاں کے رہنے والوں میں کہ مشرق کے علاقے کے لوگوں کی تہذیب الگ ہے مغرب کے صوبوں کے رہنے والے ان کی تہذیب الگ ہے شمال الگ تہذیب رکھتے ہیں جنوب والے الگ تہذیب رکھتے ہیں زبانوں کا اتنا فرق ہے کہ اگر رابطے کی زبان نہ ہو تو یہاں ایک علاقے والے دوسرے علاقے والوں کی زبان سمجھنے سے عاجز ہیں اسی ایک ملک میں سینکڑوں زبان کے بولنے والے پائے جاتے ہیں اسی لیے ہزار کوششوں کے باوجود ملک کی قومی زبان ہندی ہے مگر وہ سب صوبوں میں رائج نہیں ہو سکی اور مجبوراً انگریزی کو رابطے کی زبان بنایا گیا ہے اگر یہ رابطے کی زبان ہٹا دی جائے تو حکومت کو بھی اپنا نظام چلانا مشکل ہو جائے تو ایسی مختلف تہذیبی فرق رکھنے والے ملک کا ایک نظام کے تحت جڑے رہنا قائم رہنا یہ بجائے خود پوری دنیا کے لیے ایک عجیب مثال ہے اور یہ صرف آج سے نہیں ہے بلکہ جب یہاں نوابوں کی حکومتیں تھیں راجاؤں کی حکومتیں تھیں اور مسلم حکومتیں بھی رہیں ہم انہیں اسلامی حکومت تو نہیں کہہ سکتے لیکن مسلمانوں کی حکومتیں رہیں جن کا دائرہ برما سے لے کے افغانستان تک اور کشمیر سے لے کے سری لنکا تک تھا مغلیہ حکومتیں اس زمانے میں بھی کم و بیش یہی صورتحال تھی کہ مختلف طبقات کے تہذیبات کے رہنے والے ماننے والے یہاں تھے اور سب اپنے اپنے حقوق کے ساتھ یہاں رہتے تھے امن و امان اور عافیت کے ساتھ تا کہ انگریز یہاں تاجر بن کر آئے اور انہوں نے اپنی بدنیتی شاترانہ ذہنیت کی بنیاد پر اس سونے کی چڑیا کہے جانے والے ملک کو غلام بنا لیا اور رفتہ رفتہ مغلیہ حکومت کے آخری چشم و چراغ کو انہوں نے سن اٹھارہ سو ستاون میں بہادر شاہ ظفر کو اور ان کے صاحبزادوں کو قید کر کے اور لال قلعے پر اپنا جھنڈا لہرا دیا اور جو سازش تقریباً ڈیڑھ سو سال پہلے شروع ہوئی تھی اس کی تکمیل دلّی کے لال قلعے پر یونین جیک کا ڈھنڈا لہرانے کی شکل میں پوری ہوئی اور انگریز کا جہاں بھی مقابلہ کیا گیا تھا اس میں مذہبی طبقہ سب سے آگے تھا اسی لیے اٹھارہ سو ستاون کی فتح کے بعد انگریز نے سب سے زیادہ جو مظالم ڈھائے وہ علماء دین پر ڈھائے کیونکہ وہی ان اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنے رہے ہیں اور سینکڑوں ہزاروں مذہبی نشانات اور علامتیں رکھنے والوں کو پھانسیاں دی گئیں اور کالا پانی کی قید میں ڈالا گیا ایک بڑی لمبی داستان ہے اور یہ کوشش کی گئی اٹھارہ سو ستاون کے بعد کہ پورے ہندوستان کو ایک عیسائی ملک بنا دیا جائے یہاں کی سب تہذیبوں کو مٹا دیا جائے نہ ہندو ہندو رہے نہ مسلمان مسلمان رہے بلکہ سب عیسائی تہذیب میں رنگ جائے چنانچہ یوروپ اور امریکہ اور برطانیہ سے پادریوں کی کھیپ کی کھیپ آتی تھی اور وہ یہاں کے قریات میں شہروں میں جا کر عیسائیت کی تبلیغ کرتی تھی قرآن کریم کو مٹانے کی کوششیں کی جاتی تھی کوئی <تصفيق> قرآن پڑھنے پڑھانے والا نہ رہے اس کے لیے بعض علاقوں میں پادریوں نے یہ سازشیں کی کہ مسجدوں سے قرآن پاک کو چوری کر کے اور ان کو ضائع کر دیا کہ جب قرآن ہی نہیں رہے گا تو اسلام کیسے باقی رہے گا ہمارے حضرت فدائے ملت رحمت اللہ علیہ سنایا کرتے تھے کہ پانی پت کے اندر ایک پادری گیا اور اس نے یہی سازش کرنی شروع کی کہ شہر کی مسجدوں سے قرآن پاک اٹھواتا اور انہیں ضائع کر دیتا دکانوں پر قرآن کے نسخے خریدتا اور خرید کر کے ان کو غائب کر دیتا شہر کے لوگ پریشان اور حکومت کا دبدبا کوئی اگر زبان کھولے تو پھانسی پہ چڑھایا جائے اور اس بادری نے اپنا اثر و رسوخ یہ کہ لینا دینا کھلانا پلانا غریبوں کی مدد کرنا جیسا ان کا طریقہ ہے تو ایک ذمہ دار مسلمان نے ہمت کی اور اس نے یہ بلان بنایا کہ میں یہ واضح کروں گا اس بادری کے سامنے کہ قرآن مسجدوں سے ہٹانے سے دکانوں سے ہٹانے سے ختم ہونے والی چیز نہیں ہے قرآن کسی کے مٹانے سے مٹ نہیں سکتا اور اس کی یہ تدبیر کی کہ اس نے اپنے ہاں سب عمائدین شہر کی دعوت کی اور اس پادری کو بھی بلایا اس نے بہت معذرت کی مگر یہ اشہار کرتے رہے کہ نہیں آپ ہمارے ہاں تشریف لائیے آپ کے آنے سے ہماری عزت افزائی ہوگی چنانچہ بلایا گیا سب لوگ جمع ہو گئے پادری بھی آیا صاحب خانہ نے کہا کہ ابھی کھانے میں کچھ دیر ہے ہمارے ہاں قرآن پڑھا پڑھایا جاتا ہے کچھ بچوں سے قرآن سن لیا جائے لوگوں نے کہا ہاں ہاں کیا حرج ہے پادری بھی انکار تو کر نہیں سکتا بلایا دو ایک بچوں کو کہ بیٹا سناؤ اب اس نے سنانا شروع کیا وہ صحیح پڑھ رہا تھا بچہ لیکن صاحب خانہ نے اسے غلط لکما دیا کہ نہیں ایسا نہیں ایسا ہے یا آلمون نہیں ہے تعلمون ہے بچے نے کہا کہ نہیں جو میں پڑھ رہا ہوں وہ صحیح ہے آپ غلط بتلا رہے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے اچھا تو پڑھو آگے پھر غلط لکما دیا مگر بچے کو اتنا پکا یاد تھا کہ وہ غلط لکما لینے پہ تیار نہیں ہوا کہ تم غلط بتلا رہے ہو دوسرے بچے سے بھی سنا اس سے بھی ایسے ہی کیا اور اس کو بھی جب غلط رکما دیا تو وہ بھی لینے پہ تیار نہیں کئی مرتبہ جب یہ بات پیش آئی تو صاحب خانہ نے پادری کی طرف مخاطب ہو کے کہا کہ پادری صاحب تم کاغذ پر لکھے ہوئے قرآن کو تو ہٹا سکتے ہو مگر جو ان بچوں کے دلوں پر نقش ہے اسے نہیں مٹا سکتے قرآن پاک کا مدار ان لکھے ہوئے قرآنوں پر نہیں ہے ساری دنیا سے آج بھی اگر انہیں مٹا دیا جائے پھر بھی قرآن باقی رہے گا قرآن باقی رہنے کے لیے آیا ہے انگریز کی حکومت لاکھ کوشش کر لیں آج بھی جو طاقتیں ہیں وہ بھی لاکھ کوشش کر لیں قرآن مٹنے والی چیز نہیں ہے اور قرآن باقی ہے تو اسلام اور مسلمان باقی تو ہمارے بزرگوں نے کئی تحریکات चलाई تھیں ابھی مولانا نے کچھ ذکر فرمایا دہری کے سید احمد شہید دہری شاملی جس میں باقاعدہ ہتھیار اٹھا کر مقابلہ کیا گیا ہمارے اس علاقے میں ہیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ اور دیگر بنگال میں سے راج الدولہ لیکن یہ ساری تحریکات اپنوں کی منافقت کی بنیاد پر ناکام ہوئیں اور اٹھارہ سو ستاون میں اس کا مکمل غلبہ پورے ملک پہ ہو گیا ہے لوگوں میں دہشت خوف اور ڈر یہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ فرما رکھا تھا کہ اس خطے میں قال اللہ اور قال الرسول کی آوازیں بلند رہیں گی چنانچہ اٹھارہ سو کے صرف دس سال بعد اٹھارہ سو چھیا سٹھ یا سڑسٹھ میں دیوبند کی چھتی مسجد میں ایک انار کے پیڑ کے نیچے ایک مدرسہ شروع ہوا جس کے پہلے استاد بھی محمود تھے اور جس کا پہلا شاگرد بھی کیا تھا محمود تھا اور وہ چراغ جو چھتے کی مسجد میں جلایا گیا اس میں ایسا خلوص کا تیل تھا کہ آج تک وہ جل رہا ہے اور اس ایک چراغ سے ہزاروں لاکھوں چراغ جل اٹھے قریے کریے کے اندر شہروں شہروں کے اندر جنگل بیابان کے اندر تاریکیاں مٹ گئیں ظلمتیں ہٹ گئیں اور علم دین کی روشنیوں سے عالم منور ہو گیا گونجے کا چار کھونٹ میں نانوتوی کا نام گونجے کا چار گھونٹ میں نانوتوی کا نام بانٹا ہے اس نے باد عرفان مصطفیٰ یہ تحریک حضرت شک الحند ہند اللہ علیہ اس کے پہلے شاگرد تھے اور حجت الاسلام حضرت مانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اس کے پہلے محرک ہیں بظاہر ایک مدرسہ تھا جس میں اساتذہ پڑھاتے تھے طلبا پڑھتے تھے لیکن یہ صرف مدرسہ نہیں تھا بلکہ یہ دین کا قلعہ تھا اور آج بھی ہے ایک تحریک تھی ایک نظریہ تھا چنانچہ دارالعلوم کے قیام کے دس سال بعد سن اٹھارہ سو چھتر میں حضرت شکل ہند رحمت اللہ علیہ نے ایک انجمن بنائی انجمن سمرت التربیت کے نام سے اس کا کام آگے بڑھا پھر اس کا نام بدلا جمیت النسار اس کا نام رکھا گیا پھر اور کام آگے بڑھا تو اس کو دیوبند سے ہٹا کر دلی منتقل کر دیا گیا اور اس کا نام رکھا گیا نظارت المعارف القرانیہ شکل ہند رحمت اللہ علیہ کے انتہائی معتمد شاگرد تھے نو مسلم حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ ان کو آپ نے اسی کام کے لیے دلی سے افغانستان بھیج دیا کہ ممالک کا جائزہ لو حکومتوں کا جائزہ لو اور یہ جو غلامی کا توق ہمارے گلے میں پڑا ہوا ہے جبر و استبداد کا سختیوں کا ناانصافیوں کا یہ تو کیسے گلے سے اتارا جائے اس کے لیے افراد سازی اس زمانے میں جو بھی اسباب ہو سکتے تھے ان کو اختیار کرنے کی تدویریں حیرت ہوتی ہے کہ ایک چھوٹے سے قصبے کا ایک چھوٹے سے مدرسے کا استاد اور مدرس چٹائیوں پر بیٹھ کر پڑھانے والا اس کی نظر پوری دنیا کے حالات پر کیسے تھی کیسے اس نے تدبیریں اور پلاننگ اور منصوبے بنائے بغیر اللہ تعالی کی خاص توفیق کے یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی پچاس سال تک یہ تحریک شک الہند کی خفیہ طور پر چلتی رہی اور اس تحریک کا منشا یہ تھا کہ ہندوستان کو انگریز کی غلامی سے آزاد کرانا ہے اس زمانے میں تاریخ کے صفحات آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں عام غیر مسلموں میں آزادی کا کوئی جوش باقی نہیں رہا تھا سب نے حالات کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے انگریز حکام کا ایسا دبدبا تھا کہ حضرت شیخ الاسلام اسلام رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ خدا کا خوف بھی لوگوں کے دلوں پہ اتنا نہیں تھا جتنا انگریز حکام کا تھا اگر ڈی ایم کلکٹر کی سواری کہیں سے گزر جاتی تھی تو کوئی سامنا کرنے کی ہمت نہیں کرتا تھا یہ ٹرینیں چلتی ہیں ان ٹرینوں میں فرسٹ کلاس اور سیکنڈ کلاس میں انگریز کے علاوہ کوئی سوار نہیں ہو سکتا تھا ہندوستانی تھرڈ کلاس میں سفر کرو اور یہ جو تفریحی مقامات ہیں ہمارے ہاں نینی تال ہے مسوری ہے آپ کے ہاں بھی کچھ ایسے مقامات ہیں اوپر ٹھنڈے مقامات وہاں انگریزوں کے علاوہ کسی کو جانے کی اجازت ہی نہیں تھی یعنی حکومت بھی کرتے تھے اور یہاں کے مقامی لوگوں کی تحقیر بھی کرتے تھے اور اس تحقیر پر ساری قومیں عملاً تیار تھیں کوئی دب کوئی جذبہ کوئی ذوق اندر سے نہیں تھا لیکن یہ حضرات علماء کرام انہوں نے ان حالات میں بھی پلان بنایا کہ نہیں ہمیں آزادی کی زندگی چاہیے ہمیں غلامی منظور نہیں چرانچ حضرت شیق ال رحمت اللہ علیہ نے یہ پلان بنایا کہ ایک متعینہ تاریخ پر سارے ملک میں اچانک بغاوت کر دی جائے گی چودہ سینٹر بنایا آپ نے ڈھاکہ سے لے کے افغانستان تک اور ہر سینٹر میں ہتھیار باقاعدہ پہنچانے کا نظم والنٹیروں کا نظم روپے پیسے کا نظم کہ فلا تاریخ کو جب ہم کہیں گے تو اچانک بغاوت ہوگی سب شہروں میں تو حکومت کے لیے اس کو قابو پانا مشکل ہو جائے یہ پلان تھا اور ایک دوسرے کے پاس خبریں بھیجنے کے لیے بعد مرتبہ تو یہ طریقہ اپناتے تھے کہ کاغذ کے پھول بنائے جاتے گلدستے اس میں لکھ دیا جاتا کچھ کچھ اور گلدستہ بھیج دیا جاتا دیکھنے والے کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ پھول جا رہا ہے لیکن اس میں پیغامات جاتے تھے کہیں رومال پہ لکھ کے بھیج دیا کچھ کہیں ایسی تحریر بھیج دی کہ جس میں حروف تہجی کے اعتبار سے پیغامات تھے الفاظ کچھ ہوتے تھے سمجھا کچھ جاتا تھا کیونکہ اس زمانے میں یہ وائرلیس اور ٹیلی فون وغیرہ کی تو کوئی شکل تھی نہیں اور انگریز کی جو خفیہ ایجنسیاں تھیں وہ ہر ہر جگہ پر نظر رکھتی تھی حیرت کی بات ہے کہ پچاس سال تک انگریز کو پتہ نہیں چلا اس تدبیر اور اس انداز میں یہ چیزیں چلائی گئی بہرحال سن انیس سو سولہ میں جنگ عظیم چھڑ گئی اور برطانیہ اس میں جرمنی کے مقابلے میں آ گیا اور ٹرکی جرمنی کے ساتھ تھا اور انگریز کو سب سے زیادہ طاقت جو ملتی تھی وہ ہندوستان سے ملتی تھی یہاں کی فوج یہاں کا سرمایہ تو حضرت شک ہند نے ضرورت محسوس کی اب اپنے منصوبے کو پورا کیا جائے مگر اس کے لیے باہر سے مدد کی ضرورت تھی اب باہر سے مدد کیسے حاصل کریں تو آپ نے حجاز مقدس کا سفر کیا اس وقت تک شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ تحریکات میں کچھ حصہ نہیں لیتے وہ یکسوئی کے ساتھ تعلیم و تعلم میں لگے ہوئے لیکن بہرحال آپ کے چہیتے شاگرد تھے حضرت شیخ الہ ہند رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے ٹرکی کے اہم ذمہ داروں سے ملاقاتیں ہوئیں غالب پاشا سے انور پاشا سے ان سے درخواست کی گئی کہ آپ ہمارا تعاون کریں تو ہم ہندوستان میں بغاوت کرائیں گے مگر انہوں نے صرف اتنی مدد کی کہ ایک تحریر لکھ دی سرحدی علاقے کے لوگوں کو کہ آپ ان کا ساتھ دیں اور بقیہ سے معذرت کر لی کہ بھئی ہم خود پھنسے ہوئے ہیں جنگ میں ہم کوئی مدد نہیں کر سکتے یہ تحریریں بھیجی جا رہی تھیں سرحدی علاقوں میں راستے میں کسی طرح یہ انگریز ایجنٹوں کے ہاتھ لگ گئیں ان تحریروں میں حضرت شکل ہند کے ایک بڑے معتمد شاگر تھے مولانا محمد میاں منصور انصاری انہوں نے سرحدی علاقوں سے جو کارروائیاں ہوئی تھیں ان کی رپورٹ بنا کر حضرت شکولین کو بھیجی تھی وہ ریشمی رومال پہ لکھی ہوئی تھی وہ پکڑی گئی اسی لیے اس تحریک کا نام ریشمی رومال بڑھ گیا اب تو جناب برطانیہ اور اس کے منصوبہ ساز اور اس کے حکام تو حیرت میں پڑ گئے یہ کمال ہے یہاں تک تحریک پہنچ گئی اور ہمیں پتہ نہیں چلا اور پھر گرفتاریاں شروع ہوئی اسی زمانے میں مکہ کے اندر شریف مکہ نے بغاوت کر دی تھی خلافت عثمانیہ سے اور اس نے اپنے انگریز آقاؤں کے اشارے پر شیخ الہ ہند رحمت اللہ علیہ اور ان کے رفقا کو گرفتار کر لیا اور انگریز نے ان سب حضرات کو مالٹا میں بھیج دیا تقریباً تین ساڑھے تین سال انہوں نے مالٹا میں گزارے اسی دوران یہاں پر شکل ہند رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں اور متعلقین نے امرتسر میں ایک اجلاس کر کے جمعیت الماء ہند کی بنیاد ڈالی یہ انیس سو انیس کی بات اور سب سے پہلے صدر اس کے حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب جو شیخ ہند کے انتہائی قابل ترین شاگردوں میں ہیں وہ سب سے پہلے صدر بنائے گئے سن انیس سو انیس کے اواخر میں حضرت شک الہ ہند اور حضرت شیخ السلام رہا ہو کر ہندوستان تشریف لائے یہاں جمعیت علما کا دوسرا اجلاس انیس سو بیس میں ہوا حضرت شیخ الہ کی صدارت میں اور اس میں یہ تجویز منظور کی گئی کہ انگریز حکومت کے ساتھ کسی طرح کا بھی تعاون درست نہیں ہے ملادمت حرام ہے اور انگریز علاقوں سے جو سامان آتا ہے تجارتی اس کا بھی بائی کیا جائے اس کو تحریک ترک موالات کہا جاتا ہے پانچ سو علما کے دستخطوں سے ترک موالات کا فتویٰ جاری ہوا حضرت شیخ الہند کی طرف سے اور جمعیت علما نے سرگرم قیادت کا فریضہ ادا کیا اور جمعیت علماء کے اجلاسوں میں خاص طور پر امروہہ کے اجلاس 1930 میں پہلی مرتبہ ملک کی مکمل آزادی کی تجویز منظور ہوئی انگریز یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی کچھ عہدے لے لو کچھ اختیارات لے لو لیکن جمیت علما کے اکابر نے فرمایا کہ نہیں کچھ سے کام نہیں چلے گا ہمیں تو پورا ملک چاہیے انڈین نیشنل کانگریس بھی پوری آزادی کی ہمت اس کے مطالبے کی نہیں کر پاتی تھی علماء نے سب سے پہلے جمی تلما کے اسٹیج سے یہ اعلان کیا کہ ہمیں پوری آزادی سے کم کچھ منظور نہیں ہے اس کے بعد ان انڈین نیشنل کانگریس نے اسی تجویز کے مطابق اپنی تجویز بنائی اور پھر تحریک میں شدت آئی دیگر قومیں بھی اس تحریک میں شامل ہوئیں مہاتما گاندھی کو لیڈر بنانے میں ان علماء کا بڑا کردار شکل ہند رحمت اللہ علیہ جب بمبئی تشریف لائے رہا ہو کر تو ملنے کے لیے بہت سے لوگ گئے ان میں یہ مہاتما گاندھی بھی تھے حضرت شخل ہند رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں مالٹا کے قید خانے میں تمام حالات کو دیکھ کر اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ انگریز کو نکالنے کے لیے دیگر قوموں کا ساتھ لینا ضروری ہے اور یہ جبھی ساتھ آئیں گے جب ان میں سے کسی اچھے آدمی کو آپ لیڈر بنائیں کون بنے تو گاندھی کا نام آیا ادر شکول کے کہنے پر خلافت تحریک کی طرف سے باقاعدہ گاندھی کے دورے کرائے گئے مختلف علاقوں میں اور پھر وہ گاندھی سے مہاتما گاندھی بنے آج لوگ انہیں تو یاد کرتے ہیں لیکن جنہوں نے ان کو بنایا اور اس مقام تک پہنچایا ان کو فراموش کیا جا رہا ہے اس تاریخ, اس تاریخ سے ہمیں واقف ہونا ضروری ہے سن انیس سو بیالیس میں ہندوستان چھوڑو تحریک کے لیے بڑی غضب کی تحریک تھی ہڑتالیں ہوتی تھیں بجلی کی لائنیں کاٹ دی جاتی تھیں پٹریاں اکھاڑ دی جاتی تھیں انگریز کا منہ کالا ہو جمی طلما نے اس میں بھی پورے پورے زور و شور کے ساتھ شرکت دلی کے اندر حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب نے ایک لاکھ آدمیوں کو لے کر گرفتاری دی سول ناپرمانی چلائی لیکن اس دوران ہمارے ہی طبقے میں مسلم لیگ کے نام سے ایک جماعت حرکت میں آئی جب یہ نظر آنے لگا کہ اب انگریز جانے والا ہے اور جانے کے بعد اب نظام ہندوستانیوں کے ہاتھ میں آئے گا تو ایک جماعت کھڑی ہوئی مسلم لیگ کے نام سے انہوں نے کہا کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہمیں الگ ملک چاہیے بظاہر یہ بہت اچھی تجویز تھی لیکن جمعیت عطلما سے جڑے ہوئے کابر نے اندازہ لگایا کہ جو خواب دکھایا جا رہا ہے الگ ملک پاکستان کے نام پر یہ خواب ویسا نہیں ہے جیسا دکھایا جا رہا ہے ان علماء نے فرمایا کہ اس سے ہماری طاقت بکھر جائے گی اس زمانے میں دس کروڑ مسلمان پورے ملک میں تھے اور پاکستان بننے کی شکل میں انہیں تین حصوں میں بانٹا جانا تھا تین جائیں گے بنگلہ دیش میں چار جائیں گے پاکستان میں تین, جائیں, تین رہیں گے یہاں ہندوستان میں تین حصوں میں بڑھ رہے ہیں بنگلہ دیش تو اب بن گیا پہلے وہ مشرقی پاکستان کہلا تھا اور کسی جگہ پر بھی اسلام نافیز نہیں ہوگا کیونکہ اسلام کے نام پر جو الگ ملک کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ اپنی ذات پر اسلام نافذ کرنے والے نے یہ ملک پہ کہاں سے کریں گے ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں اور جمیعت علما نے مسلم لیگ کے الگ ملک کے مطالبے کے مقابلے میں اپنا ایک مسودہ پیش کیا تھا جس کو مدنی فارمولہ کہا جاتا ہے وہ مسودہ یہ تھا کہ پورے ملک کی ایک پارلیمنٹ بنے گی اس پارلیمنٹ کی سو سیٹوں میں سے پینتالیس ہندوؤں کی پینتالیس مسلمانوں کی اور دس سیٹیں غیر ہندو غیر مسلم اقلیتوں کی ہوں گی سمجھ رہے ہیں آپ پورے ملک میں اور اگر صدر مسلمان ہوگا تو وزیر اعظم ہندو ہوگا صدر ہندو ہوگا تو وزیر اعظم مسلمان ہوگا ہر کرم میں یہ ادلی بدلی ہوگی صوبوں کو اختیارات زیادہ دیے جائیں گے جس صوبے میں جس قوم کی اکثریت ہوگی وہی اس میں حاکم ہوگا جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے مثلا بنگال تو بنگال میں مسلم وزیر اعلی ہوگا پنجاب اس زمانے میں مسلم اکثریت تھا وہاں بھی مسلمان وزیر اعلی ہوگا حیدرآباد ہے وہاں مسلمان وزیر اعلی جہاں جس کی اکثریت ہے وہاں وہ وزیر اعلی بنے گا اور دفاع اور خارجہ پالیسی اور مواصلات یہ تین شعبے مشترک رہیں گے ساری حکومت میں یہ پلان پیش کیا اگر یہ پلان منظور ہوتا اور انگریز کسی حد تک اسے ماننے پر تیار بھی ہو گیا تھا تو یہ جو آج روز روز کی چکھپکھ چلتی رہتی ہے یہ نہ ہوتی اور آج تک کتنے نئے مسلم ملک وجود میں آ چکے ہوتے ہیں لیکن اس وقت تو ایسا جنون لوگوں پر چڑھا ہوا تھا پاکستان کا کہ مسلم ہے تو لیگ میں آ اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ بچے بچے کی زبان پر ہمارے بزرگ نے اپنے لوگوں کی مخالفت برداشت کی لیکن حق سے انحراف نہیں کیا اور یہ کہتے رہے کہ تم جس جذبات میں آ کر کے باتیں کر رہے ہو وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہیں فائدہ مند نہیں ہیں یہاں سے جو لوگ چلے گئے آج تک وہ مہاجر کہلاتے ہیں ان کو وہاں کا سیٹ اپ صحیح نصیب نہیں ہوا یہاں جو لوگ رہ گئے بہت سی جگہوں پر وہ دوسروں کے نظر و کرم پر رہ گئے رحم و کرم پر رہ گئے نئے نئے مسائل پیدا ہو گئے انہوں نے گالیاں کھائیں انہوں نے پگڑیاں اچھلوائیں ان کی داڑیاں نوچی گئیں لیکن جو وہ حق سمجھتے تھے ملت کے لیے کہنے میں انہوں نے کوئی ذرہ برابر بھی نرمی سے کام نہیں لیا یہ ان کی بصیرت تھی ان کی عاقبت اندیشی تھی اور ان, ان کا خلوص تھا کہ ان کے اس اقدام کی وجہ سے الحمدللہ آج اس ملک میں اسلام کی رونقیں باقی ہیں یہ سہارنپور کا علاقہ سرحدی علاقہ ہے پورے ملک سے لوگ سمنٹ کر کے وہاں جا رہے تھے اور وہاں سے آگے جانے کا ارادہ رکھتے تھے ہمارے اکابر ثلاثہ شیخ الاسلام حضرت مانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ عارف بلہ حضرت مانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث حضرت مانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تینوں جمع ہوئے سارن پور میں کچے گھر میں حضرت رائے پوری کے بہت سے مریدین پاکستان میں تھے بات شروع ہوئی فلاں بلا رہے ہیں فلاں بلا رہے ہیں حضرت مدنی رحمت رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا میرا بھائی مدینہ میں مقیم ہے محمود وہ مجھے بہت بلا رہا ہے لیکن میں اپنے ان مسلمان بھائیوں کو کسی کے رحم و کرم پر چھوڑ کر جانے کو تیار نہیں ہوں اور میں نے تو انہیں کے ساتھ جینے انہیں کے ساتھ مرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور جس کو یہ تحمل نہ ہو وہ شوق سے چلا جائے میں چھوڑ کر جانے والا نہیں بس دونوں حضرات نے بھی کہا کہ جی حضرت آپ نہیں جاتے تو ہم بھی نہیں جاتے اور ان تینوں کا فیصلہ جب لوگوں میں پھیلا تو جو بندے ہوئے بستر تھے وہ کھل گئے اور جو مایوسی کا عالم تھا لوگوں میں ہمتیں پیدا ہو گئیں اس زمانے کا تصور آج ہم نہیں کر سکتے ٹرینیں لاشوں سے بھری بھری واپس آتی تھیں ادھر سے جو جاتے تھے وہ راستے میں کٹ مرنے کا کاٹ اور مار ہو جاتی تھی ایسے سنگین حالات اس وقت اگر کسی نے حوصلہ دیا تو وہ جمعیت علما اور اس کے قابل تھے دلی میں لوٹ مار کا بازار گرم تھا قتل و غارت کا بازار گرم تھا مجاہد ملت حضرت مانا عبد الرحمان صاحب سہاروی رحمۃ اللہ علیہ کبھی یہاں ہیں کبھی وہاں ہیں بے خوف و خطر مسلمانوں کو جمانے میں اور بچانے میں ان کا جو کردار ہے لوگ کہتے ہیں ان کی نجات کے لیے یہی ایک بات کافی آزادی کے دس پندرہ سال کے بعد تک اس ملک میں مسلمانوں کی کوئی ملی ملی تنظیم تھی نہیں سوائے جمعیت علما کی اسی جمعیت علما نے پوری بصیرت اور حکمت کے ساتھ مسلمانوں کو یہاں بسانے کا کام انجام دیا ہے آج تو نہ جانے کتنے ادارے اور کتنی تنظیمیں اور کتنی جماعتیں وجود میں آئی لیکن جو تاریخ جمعیت الما کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں جمی تلما کی ایک فکر ہے خالی جماعت نہیں ایک نظریاتی جماعت ہے اور وہ فکر یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی فیصلہ جذبات میں نہیں کرنا ہے ہمیشہ ہوش مندی والی قیادت کرنی یہ جمعیت الما کا امتیاز زبانی جماعت خرچ کچھ نہیں ہے عمل کرنا ہے آج بہت سے لوگ تقریریں کرتے ہیں گرم گرم تقریریں لوگ بڑے نعرے لگاتے ہیں نعرے تکبیر کرتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ ہمارے قائد ہیں لیکن ان تقریر کرنے والوں کی نظر ان آبادیوں پر ہوتی ہے جہاں مسلمان اکثریت میں رہتے ہیں اس ملک میں آبادیاں دو طرح کی ہیں ایک وہ ہیں جہاں مسلمان ماشاءاللہ اللہ اکثریت میں ہیں کوئی خوف نہیں کوئی خطرہ نہیں جو چاہو کھاؤ پیو جو چاہو کہو کرو تو وہاں مجمے کو دیکھ کر جذباتی باتیں کر لینا آسان ہے نعرے تکبیر لگانا بھی آسان ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہاں مسلمانوں کی بہت بڑی آبادی غیروں کے اندر رہتی گاؤں دیہات میں سو گھر غیروں کے ہیں دس گھر ہمارے کتنے شہر ایسے ہیں بڑے بڑے شہر جہاں نبے فیصدی ہی وہاں ہیں دس فیصد ہم ہیں ان جذباتی باتوں کی وجہ سے ان اقلیتوں میں رہنے والے ہمارے مسلمان بھائی بہنوں کے جان و مال خطرے میں آ جاتے ان کی خواتین کا باہر آنا خطرے میں آ جاتا ہے کیونکہ حالات جب بگڑتے ہیں تو سب سے زیادہ نقصان ان کا ہوتا ہے جمعیت علما کے اقابر کی نظر ہمیشہ اس طبقے پہ رہی ہے خالی اپنی واہ واہ پہ نہیں رہی واہ واہی کے لیے تو کچھ نہیں کرنا ہے آپ ایک بیان دے دیں واہ واہ ہو جائے گا لیکن جمعیت یہ کی یہ پالیسی ہے کہ ہم کوئی بھی ایسا ماحول نہیں بننے دیں گے کہ جس سے دوسرے لوگوں میں ہماری طرف سے نفرت پیدا ہو آج بھی اس ملک کا بڑا طبقہ غیروں کا وہ مل جل کے رہنا چاہتا ہے لڑائی پسند نہیں ہے یہ تو چند گٹھی بھر خبیس اور شریر لوگ ہیں جو دونوں کو لڑا دینا چاہتے ہیں ادھر بھی اور ادھر بھی اس ملک کا بڑا طبقہ مل جل کر کے رہنا چاہتا ہے یکجہتی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے اس طبقے کو ہمیں اپنے سے قریب کرنا ہے ان کے ساتھ اچھا کاروباری معاملہ ہو ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے ہم پیش آئیں چھوٹی سی بات کو بڑا نہ بنائیں معاملے کو وہی اپنی جگہ پر حل کرنے کی کوشش کریں ابھی پچھلے دنوں ایک خبیص شخص نے ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ازواج مطالرات کے بارے میں شرارت آمیز باتیں کہیں وہ گرفتار کر لیا گیا اس پہ این ایس اے لگ گئی لیکن مسلمانوں کا غصہ عروج پہ تھا ہمارے ہاں شہر مراد آباد میں بہت بڑا جلسہ احتجاجی منعقد ہوا میرے خیال میں ڈھائی تین لاکھ آدمی ہوں گے اتنا بڑا جلسہ ہمیں بھی بلایا گیا اس میں اب تقریریں ہو رہی ہیں کاٹ کے رکھ دیں گے مار کے رکھ دیں گے پلا کر دیں گے جو آ رہا ہے بس تو مجھے موقع ملا کیونکہ ہر طبقے کے لوگ تھے تو ہم نے سیرت پر کچھ باتیں کہیں یہ بات بھی کہیں کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن پیغمبر علیہ السلام کی شان میں ادنا سی بھی گستاخی برداشت نہیں پھر میں نے یہ کہا کہ میں یہ بدلہ دینا چاہتا ہوں یا ہمارا یہ جلسہ یا ہمارا احتجاج عام ہندوؤں کے خلاف نہیں ہے شر پسندوں کے خلاف ہے شر پسند تھوڑے سے ہیں اور پورا طبقہ جو غیروں کا ہے وہ اسی طریقے پر پیغمبر علیہ السلام کی بھی عظمت اور عزت کرتا ہے جیسے وہ اپنے بڑوں کی کرتا ہے کوئی ہندو جو ہے خواہ برا بلا نہیں کہے گا آپ جا کے دیکھ لیجئے اور یہ قوم تو تمام مذہبی پیشواؤں کا اکرام کرنے والی قوم ہے میں نے کہا کہ ہم لوگ سفر میں جاتے ہیں بسوں میں جاتے ہیں ٹرینوں میں جاتے ہیں جہازوں میں جاتے ہیں آج تک کسی بھی غیر مسلم نے ہمارے عالم ہونے کے اعتبار سے ہماری تحقیق نہیں کی بلکہ اپنے بچوں سے ہم سے دم کراتے ہیں کوئی تعلق نہیں پھر بھی آج بھی کتنی مسجدیں ایسی ہیں یہاں بھی آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ نماز پڑھ کے جب آپ باہر نکلیں گے تو بچوں کے لیے کھڑی ہیں عورتیں کہ دم کرتے ہوئے جاؤ ہمارے होता ہاں بھی ایسا ہوتا ہے تو ہم یہ ماحول نہیں بننے دیں گے اگر یہ ماحول بنے گا تو اس میں سب سے بڑا نقصان ہمارا ہوگا تقریروں میں واہ واہ ہو جائے یہ کوئی کمال نہیں ہے جان جان امال آبرو کی حفاظت کا انتظام ہو یہ ہے کمال یہ ہے صحیح قائد کی علامت کہ چاہے قوم کچھ بھی کہے ہم اسے وہ رہنمائی کریں گے کہ جس میں اس کی جان و مال کا تحفظ ہو کسی بھی مسلمان کا اگر ایک قطرہ بھی نا خون بہتا ہے اور ہمارے کسی عمل کے ذریعے سے بہتا ہے اس سے بڑے ہمارے لیے ڈوب مرنے کا اور کوئی مقام نہیں جمعیت طلما کے ذمہ داروں سے ہماری یہ اپیل ہے کہ یہ محبت والا ماحول بنانے کی ہر سطح پر کوشش کریں نوجوانوں کی ذہن سازی کریں ان کی تربیت کریں صحیح رخ پر انہیں ڈالیں واٹس ایپ کے ذریعے سے ای میل کے ذریعے سے فلاں کے ذریعے سے جو جذباتی اور اشتعال انگیز والی انگیزی کی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں ان سے انہیں متاثر نہ ہونے دیں حقیقت حال کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے ہماری اس ملک میں جو پوزیشن ہے اگر ہم اس پوزیشن سے بڑھ کر کے بات کریں گے ہمیشہ ٹھوکر کھائیں گے ہمیں اپنی پوزیشن کو پیش نظر رکھنا ہے ہماری کتنی طاقت ہے کتنی حیثیت ہے کیا ہماری وقت ہے بڑا بولے پن سے کام نہیں چلتا جو ہماری حقیقت اصل ہے اس کو سامنے رکھ کر کہ ہم فیصلے کریں اور جمعیت طلما اسی لیے کبھی بھی اس کے اکابر جذباتی باتیں نہیں کرتے جہاں کرنے کی ہیں وہاں کریں گے حکومت سے آنکھوں میں آخیں ڈال کر بھی بات کریں گے لیکن عوام کو کبھی بھی اشتعال دلا کر نقصان میں مبتلا کرنے کی پالیسی جمعیت طلما کی نہیں آپ جمعیت علما سے جڑیں یہ ہمارا ایک باوقار ایک اسٹیج ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے حقوق کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں حقوق میں کمی کی جا رہی ہو اس کا مطالبہ بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے نظام کے تحت ہر دو سال میں ممبر سازی کی جاتی ہے اور ایک ممبر سے صرف دو روپے وصول کیے جاتے یہ کوئی چندے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ جماعت سے جڑنے کی ایک تدویر ہے چھوٹی سی پرچی ہوتی ہے اس میں جماعت کے اغراض و مقاصد لکھے ہوئے جو آدمی اس جماعت کے اغراج سے متفق ہو وہ دو روپئے لے کر دو روپے دے کر اپنا نام لکھوا کر پرچی حاصل کرے حکومت کی خفیہ ایجنسیاں اس تلاش میں رہتی ہیں کتنے ممبر بن گئے باقاعدہ ان کی رپورٹ جاتی ہے اوپر تک جمی طلما کا ٹارگیٹ رہا کہ کم سے کم ایک کروڑ ممبر پورے ملک میں بنے اب یہ رپورٹ اگر حکومتوں تک چلی جائے گی کہ یہ ایسی جماعت ہے جس کے ایک کروڑ ممبر ہیں تو یہ جب کوئی مطالبہ کریں گی تو اس کی بات میں دم اور وزن ہوگا یہ مطالبہ اکیلے کا نہیں ہے ایک کروڑ کی تعداد کا ہے ہم اس سے جڑیں اس کا تعاون کریں ملت کی مختلف جیاتی خدمات جمیت علماء انجام دیتی ہے دنیاوی رہنمائی بھی دینی رہنمائی بھی جمی طلم ہمیشہ سے کرتی آئی ہے دینی تعلیمی بورڈ اس کا ایک شعبہ ہے جو مکاتی کی ضرورت ہے جہاں جہاں وہاں مکاتب قائم کرنے ہیں جو چل رہے ہیں ان کی نگرانیاں کرنی ہیں جو اسکول اس کے بچے ابھی تک دین سے محروم ہیں ان تک دین کیسے پہنچے اس کی فکر کرنی ہے یہ شعبہ بھی متحرک ہے الحمد جہاں ارتدادی تحریکات چل رہی ہیں ان کے مقابلے کے لیے بھی جمعیت علماء کا مستقل شعبہ ہے اور فقی مسائل جو پیش آتے رہتے ہیں ان کے حل کے لیے بہت ہی فعال شعبہ ادارت المباحص الفقیہ نمیت علماء کا ہے اس سال کشمیر میں اس کا اجتماع بھی جلدی ہونے والا ہے ہیلتھ انشورنس اور باپ کی جائیداد میں شراکت وغیرہ کے مسائل سے متعلق اور بھی بہت سے شعبے ہیں جو مستقل کام کرتے ہیں ایک اہم شعبہ جمعیت علماء کا رفاہی خدمات کا ہے کہیں حالات آتے ہیں زلزلہ آئے سیلاب آئے یا اور کوئی حادثہ آئے تو اس میں بھی جمعیت علماء بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے آپ حضرات کو یہاں تجربہ بھی ہوگا ابھی مدراس میں جو حالات پیش آئے اس میں بھی جمع اللما آگے رہی کشمیر میں آئے وہاں بھی بھوج اور کچھ میں آیا وہاں بھی فسادات ہوتے ہیں ان کی باز آزاد کے لیے مقدمات کے نپٹارے کے لیے بہت سے شعبے ہیں جن میں جمع علماء کے خدام اپنی وسعت کے مطابق لگے رہتے ہیں اس میں ہمارا تعاون ہو یہ ہمارے لیے بھی سعادت کی بات ہے اور ہر عقل بالغ مرد یا عورت اس کا ممبر بن سکتے ہیں صرف مردوں کے لیے نہیں ہے عورتیں بھی اس کی ممبر بنیں گی عورتوں کی کوئی الگ تنظیم تو نہیں ہے جمعیت ترما میں لیکن ممبر کی حد تک عورتیں بھی ہو سکتی ہیں تو آپ اپنی طرف سے بھی ممبر بن سکتے ہیں اپنے گھر والوں کی طرف سے بھی بچوں بچیوں کی طرف سے بھی رسید کٹوا سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس اجلاس کو قبول فرمائے بہت ہی پرسکون ماحول میں آپ نے باتیں سنی ہیں ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں عزت و تقریم کا معاملہ آپ نے کیا اس پر بھی ہم مشکور ہیں دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح نہت پر دین اور ملت کی خدمت میں تازندگی لگے رہنے کے توفیق فرمائے وہ دعوانا الحمد للہ عالمین